بابری مسجد کی شہادت بابری مسجد کو ایک منظم سازش کے تحت شہید کیا گیا بظاہر تو یہ ایک عظیم اسلامی یادگار کو مٹانے کا عملی قدم تھا جو متعصب ہندؤں نے فوج پولیس اور انتظامیہ کے بھرپور تعاون سے اٹھایا مگر حقیقت میں مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف ہونے والے ایک بڑے آپریشن کلین اپ کی ابتدا تھی بابری مسجد کے گھرانے میں ان متأثر ہندوؤں نے اہم کردار ادا کیا جو بقول ان کے ٹریننگ یافتہ تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر تخریب کاری کی ٹریننگ لی تھی ان سینکڑوں تربیت یافتہ ہندوؤں کے ساتھ ہزاروں جذباتی ہندو تھے جن کی قیادت یہ تربیت یافتہ ہندو کر رہے تھے بابری مسجد گر رہی تھی اور انڈیا کی سیکولر حکومت کے حکام ایک اونچے چبوترے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے ऐनी شاہدوں کے مطابق ایک پولیس افسر اپنے سپاہیوں کو بار بار حکم دے رہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہوائی तो تو کرو مگر ان ने نے یہ حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ایک مقرر وقت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھاگنا شروع کر دیا اور میدان بلوائیوں کے لیے خالی ہو گیا صرف چند گھنٹوں میں مسجد کو ختم کر کے بندر کا عارضی ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا اور بت رکھ دیے گئے اسی دوران ایک ہندو سادھو نے ترنگ میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ دہلی کی جامع مسجد بھی مندر کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے کھود کر دیکھا جائے اور پھر اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ ہندوستان میں ہم ہندوؤں کی اکثریت ہے اس لیے جو ہم کہیں گے اور چاہیں گے وہی وہ ہوگا ایک بڑے سادھو نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہو اور بس یہ وہ باتیں ہیں جن کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں اور ان میں سے ہر بات کا نتیجہ صرف ایک ہی نکلتا ہے کہ ہندو مکمل تیاری کر چکے ہیں اور وہ ہندوستان سے مسلمانوں کو اس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں جس طرح اسپین سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک شدید طوفان کی شکل میں مسلمانوں کے گھر جلنے لگے عورتیں بےآبرو ہونے لگیں اور ہزاروں جانیں کٹنے لگیں اسلامی ملکوں میں بابری مسجد کے سانحے کے بعد عوامی طور پر جو تھوڑا بہت رد عمل ہوا اس کو بھی بہانہ بنا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو شدید مظالم کا نشانہ بنایا گیا